اچھا چلیں آج کے اس گہرے فکری تجزیے کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی سوال سے کرتے ہیں हم, ضرور مطلب کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ انسان اس دنیا کو اصل میں دیکھتا کیسے ہے دیکھیں ہم دنیا کو نا ان الفاظ کے عدصے سے دیکھتے ہیں جو ہم روزمرہ مرہ استعمال کرتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے الفاظ ہی ہماری سوچ کا زاویہ بناتے ہیں جی اب ذرا تصور کریں کہ کوئی نہایت خاموشی سے بالکل بغیر کسی شور و غل کے ہماری زبان کے ان الفاظ کا مطلب ہی بدل دے یہ تو واقعی ایک بہت ہی گہری اور خطرناک بات ہے بالکل الفاظ وہی رہیں لیکن ان کے اندر موجود تصورات بالکل تبدیل ہو جائیں اور آج کا ہمارا یہ تجزیہ بالکل اسی موضوع کی گہرائی میں اترنے کے لیے ہے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے نہایت مانوس خوبصورت اور مقدس سمجھے جانے والے الفاظ کو فکری تسلط اور استعمار کے ایک انتہائی پر اثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس ساری گفتگو کی بنیاد ہم ایک انتہائی شاندار اور فکر انگیز کتاب پر رکھ رہے ہیں جی یہ سید جہانزیب آبیدی کی فکری مضامین کا ایک بہت اہم مجموعہ ہے جس کا نام ہے ہم فکری سے ہم راہی تک بالکل صحیح اور اس کتاب کے اندر ایک مخصوص مضمون ہے جس کا عنوان ہے اسلامی زبان میں استعماری بیانیا یہ ہماری آج کی گفتگو کا اصل ماخذ ہے اور ہمارا آج کا مشن یہ ہے کہ معلومات کے اس بے پناہ ہجوم میں ان بظاہر دلکش ناروں کے پیچھے چھپے اصل مانی کو ڈیکوٹ کیا جائے تاکہ حقیقت کو اس کی اصل شکل میں پہچانا جا سکے हم, یہ واقعی ایسا موضوع ہے جو عام اور سطح مطالعے کی گرفت میں نہیں آتا صحیح لیکن گفتگو میں باقاعدہ آگے بڑھنے سے پہلے نا ایک انتہائی اہم اور واضح اعلان کرنا بہت ضروری ہے جی بالکل وہ بہت لازمی ہے. آج کے اس تجزیے میں اور فراہم کردہ اصل تحریر میں مغربی استعمال سائنت فلسطین اور کشمیر میں جاری مزاحمت ایل جی بی ٹی یعنی غیر فطری جنسی رجحانات سے جڑے نظریات اور عالمی سیاست جیسے انتہائی حساس نوعیت کے موضوعات شامل ہیں hmm. تو یہ واضح کیا جاتا ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم پر کسی بھی نظریے سیاسی فریق یا مخصوص سوچ کی ہرگز توثیق یا حمایت نہیں کر رہے بالکل نہیں ہمارا مقصد صرف اور صرف مصنف کے خیالات ان کی پیش کردہ دلائل اور اصل ماخذ میں موجود تصورات کو مکمل غیر جانبداری کے ساتھ سننے والوں تک پہنچانا ہے تاکہ اس فکری زاویے کو اس کی اصل شکل میں سمجھا جا سکے ہم یہاں ایک محقق اور تجزیہ کار کا کردار ادا کر رہے ہیں کسی جج کا نہیں ایسا ہی ہے ہم ایک خاص عدص سے ذریعے مصنف کے پیش کردہ منظر نامے کو دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ وہ کس طرح زبان اور عالمی سیاست کے بامی تعلق کو دیکھتے ہیں تو چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں کتاب کے اس مضمون میں ایک انتہائی چونکا دینے والے تصور سے آغاز کیا گیا ہے جی یہ دلیل دی گئی ہے کہ عصر حاضر میں سب سے خطرناک فکری یلغار وہ نہیں جو کھلے کوفریا سری دشمنی کی صورت میں سامنے آئے بلکہ سب سے خطرناک حملہ وہ ہے جو قرآنی زبان اور اخلاقی ناروں کا لبادہ اوڑ کر آئے اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے لکڑی کا وہ مشہور تاریخی ٹروجن گھوڑا جس کے پیٹ میں دشمن چھپے بیٹھے تھے بظاہر وہ ایک تحفہ لگتا تھا لیکن اس کے اندر تباہی تھی زبردست مثال ہے تو سب سے پہلے ہم مصنف کی اس تقسیم کے پہلے حصے پر بات کرتے ہیں جو آزادی اور معاشرت کے بدلتے مفاہم کے گرد گھومتا ہے جی ایک عام فہم مثال سے بات شروع کرتے ہیں جیسے خواتین کی آزادی اور سماجی انصاف جیسے نعرے اب یہ نعرے سننے میں کتنے دلکش اور مثبت لگتے ہیں ظاہر ہے کوئی بھی باشور انسان آزادی اور انصاف کے خلاف تو نہیں ہو سکتا بالکل نہیں تو پھر اس مضمون کے مطابق ان ناروں کی بنت میں مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ تحریر کے مطابق خرابی ان الفاظ میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے اچھا بلکہ ان الفاظ کے اندر جو نیا مفہوم بھر دیا گیا ہے, اصل تنازع وہاں ہے دیکھیے اسلام جس آزادی کا تصور پیش کرتا ہے نا اس کی بنیاد روحانی وکار افت اور ایک مضبوط خاندانی نظام سے جڑی یعنی وہ آزادی جو انسان کو نفسانی خواہشات کی غلامی سے نکالے بالکل لیکن استعمال بیانیاں اسی خواتین کی آزادی کے نعرے کو استعمال کرتا ہے اور اس کا رخ مکمل طور پر موڑ دیتا ہے हم. اس نئے مسلط کردہ بیانیے میں آزادی کا مطلب عورت کو جسمانی نمائش کی طرف لانا اور اسے صارفیت یعنی مارکیٹ کا ایندھن منانا ہے इस तजिए को अगर हम रोज़मर ज़िंदगी पर लागू करें तो इसका मतलब ये बनता है कि आज़ादी के नाम पर दरअसल एक नई क़स्म की मौशी क़ैद तैयार की जा रही है जी बिल्कुल ऐसा ही है جہاں عورت کو ایک روحانی اور محترم وجود کے بجائے محض ایک مادی شے کے طور پر دیکھا جانے لگتا ہے hmm. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس مادی آزادی کو جواز فراہم کرنے کے لیے حجاب اور حیا کو ایک رکاوٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے یہ بالکل درست استنباد ہے تحریر کا بنیادی مقدمہ یہی ہے کہ حجاب اور حیا کو جان بوجھ کر پیدر شہائی جبر کا نام دے کر مسترد کیا جاتا ہے مطلب یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ خاندان ایک قید خانہ ہے جی تاکہ انسان کو اس کی تہذیبی شناخت سے کاٹ کر عالمی معاشی نظام کا ایک بے بس پرزہ بنا دیا جائے اور اسی سے جڑا ہوا دوسرا پہلو سماجی انصاف کا ہے हم, سماجی انصاف اسلام میں انصاف کا مطلب توازن اور فطری مقام ہے لیکن مغربی تعبیر میں اس توازن کو توڑ کر ایک غیر فطری قسم کی یکساں برابری کو مسلط کیا جاتا ہے یعنی سماجی انصاف کے نام پر خاندانی ڈھانچے اور فطری تقسیم کردار کو ہی توڑ دیا جاتا ہے بالکل اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ جب معاشرے اور خاندان کے حوالے سے الفاظ کے معنی بدلے جا سکتے ہیں تو اگلا نشانہ لازمن علمی ادارے ہی ہونے تھے اور یہی تحریر کا اگلا حصہ ہے علم اور شریعت کا اغوا اب اگر ہم دیکھیں تو آزاد علمی فضا یا علمی اختلاف کا تصور تو ہماری اپنی اسلامی روایت کا حصہ رائے تو اس میں کیا خرابی ہے اختلاف رائے بذات خود بری چیز نہیں ہے لیکن بیانیاں اس اختلاف کو ایک ہتھیار بنا کر استعمال کرتا ہے وہ کیسے ہوتا یہ ہے کہ اس آزاد فضا کے نام پر ان بنیادی عقائد کو بھی محض بحث کا موضوع بنا دیا جاتا ہے جو اسلام میں قطعی اور حتمی حیثیت رکھتے ہیں یعنی وہی نبوت یا اخلاقی حدود بالکل مصنف واضح کرتے ہیں کہ اسی نام نہاد کھلی فضا کا سہارا لے کر ایل جی بی ٹی نظریات اور سیکولر فلسفوں کو اسلامی حلقوں میں اختلافی آرا کا نام دے کر جائز قرار دلوایا جاتا ہے مطلب جو چیز سریحن باطل تھی اسے علمی اختلاف کا نام دے کر قبول کروایا جا رہا ہے یہ تو علم کے نام پر علم کی ہی جڑیں کاٹنے والی بات ہے ایسا ہی ہے اور اسی فکری الغار کو سمجھاتے ہوئے کتاب میں مقاصد شریعت کے تصور پر بھی بڑی گہری تنقید کی گئی ہے مقاصد اصطلاح ہے نا؟ جی روایتی طور پر اس کا مطلب شریعت کی روح کو سمجھنا ہے لیکن استعماری تعبیر میں مقاصد شریعت کو خود شریعت کے واضح احکامات پر حاکم بنا دیا جاتا ہے اچھا یعنی وقتی مسلحت کے نام پر بالکل دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر کسی مغربی قدر یا موجودہ عالمی نظام سے ہم آہنگ ہونے میں کوئی وقتی فائدہ نظر آئے تو وہی شریعت ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دین کو دنیاوی مفادات کے سانچے میں ڈھالا جا رہا ہے جی اور اسی آڑ میں سود جیسے معاشی نظام کو یا اخلاقی نسبیت کو دینی جواز فراہم کیا جاتا ہے اور تحریر کے مطابق حتہ کے سیہونی ریاستی وجود کے ساتھ مفاہمت کو بھی اسی مصلحت کے نام پر قبول کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بالکل یوں شریعت طاقت کے مفاد کے تابع ہو جاتی ہے۔ شریعت کا کام تو طاقت کو اخلاق کا پابند بنانا تھا لیکن یہاں سب کچھ الٹ دیا گیا ہے۔ اور جب دین ظالم کی سہولت کے مطابق ڈھلنے لگے تو پھر مزاحمت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہیں سے ہم تحریر کے تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں مزاحمت کا خاتمہ اور عالمی اقدار کا تسلط یہ شاید اس مضمون کا سب سے حساس اور چشم کو ہم اکثر سنتے ہیں کہ اسلام تشدد اور انتہا پسندی کے خلاف ہے اب بظاہر تو یہ بات بالکل ٹھیک لگتی ہے. اسلام واقعی امن کا دین ہے تو اس نعرے میں کیا مسئلہ ہے بظاہر یہ سو فیصد سچ ہے لیکن اگر ہم اسے وسیطر تناظر سے جوڑیں تو استعمار نے بڑی ہوشیاری سے تشدد کی تعریف ہی بدل دی ہے تشدد کی تعریف بدل دی ہے جی مصنس کے تجزیے کے مطابق اس نئی لغت میں فلسطین اور کشمیر کی مظلوم اقوام کی دفاعی جدوجہد اور استعمار کے خلاف مزاحمت کو انتہا پسندی کہا جاتا ہے او مطلب مظلوم کا ہاتھ اٹھانا تشدد بن گیا بالکل جبکہ دوسری طرف ڈرون حملوں اور ریاستی دہشت گردی کو امن کی کوششیں قرار دیا جاتا ہے تو امن کا یہ نعرہ دراصل مسلمانوں کو غیر مزاحم بنانے کا ایک آلہ بن گیا ہے इसी से जुड़ा एक और नारा भी है इतदाल पसंद इस्लाम या इस्लाम एक निजी रूहानी तजुर्बा है इसका क्या मकसद है इसका असल मकसद इस्लाम को रियासत मैशत और आलमी इंसाफ से काटना है استعمار کو ایک ایسا اسلام چاہیے جو مسجد میں عبادت تو کرے مگر ظلم اور سیونت کے خلاف آواز نہ اٹھائے یعنی ایک ایسا مسلمان جو انفرادی اخلاق تو رکھے مگر عالمی غلبے پر سوال نہ اٹھائے بالکل اور اگر کوئی مزاحمت کرتا ہے یا ظلم کے خلاف بولتا ہے تو اسے فورن ریڈیکل یا انتہا پسند کہہ کر مسترد کر دیا جاتا ہے اس سے ایک بہت اہم سوال جنم لیتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام عالمی اقدار کے مطابق ہے تو یہ عالمی اقدار طے کس نے کی ہیں؟ یہ بہت کلیدی سوال ہے دراصل اس نعرے کے ذریعے اسلام کو اقوام متحدہ اور مغربی این جی اوز کے اخلاقی فریم ورک کے تابع کیا جا رہا ہے یعنی یہ کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے نا جنہیں ہم نے منوان قبول کرنا بالکل نہیں اور اسی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کے لیے بین المذاہب ہم آنگی کی اصطلاح کو استعمال کیا جاتا ہے اب بین المذاہب ہم آہنگی اور مکالمہ تو بظاہر ایک مثبت چیز ہے اسلام تو رواداری سکھاتا ہے خرابی مکالمے میں نہیں ہے خرابی ان شرائط میں ہے جو اس مکالمے کے پسے پردہ ہیں مصنف بتاتے ہیں کہ اس نام نہاد ہمانگی کے نام پر مسلمانوں سے استعمار کے جرائم پر خاموشی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ مطلب مسلمان کو تو مسلسل معذرت خواہانہ رویہ اپنانا پڑتا ہے مگر ظالم سے اس کے جرائم پر کوئی سوال نہیں ہوتا۔ جی یہ ہمانگی کے نام پر مزاحمت کو گناہ بنا دینے کا حربہ ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتنے سارے پہلوؤں پر بات کی۔ آزادی کے مفہوم سے لے کر مزاحمت کے خاتمے تک۔ اگر ہم اس کو سمیٹیں تو سید جہان زیب آبدی کی اس تحریر کا اصل نچوڑ کیا نکلتا ہے اصل مارکا الفاظ کا نہیں بلکہ ان کے مفاہیم کا ہے استعماری طاقتوں کو اسلام سے نہیں بلکہ اس اسلام سے خوف ہے جو زندہ ہو جو عدل مانگتا ہو اور ظلم کے خلاف مزاحمت کرتا ہو اور چونکہ وہ اس دین کو ختم نہیں کر سکتے اس لیے وہ ان الفاظ کو نئے معنی پہنا کر اسلام کی فکری خود مختاری چھیننا چاہتے ہیں بالکل صحیح اور اس کا حل صرف یہ ہے کہ ان اصطلاحات کو ان کے اصل قرانی اور نبوی تناظر میں واپس لایا جائے جب تک ہم اپنی لغت اور الفاظ کے اصل معنی دوبارہ دریافت نہیں کرتے یہ اصطلاحات ہمارے خلافی ایک نفسیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی رہیں گی سو فیصد ایسا ہی ہے آج ہم نے ہم فکری سے ہمراہی تک کے اس مضمون سے یہ سیکھا کہ محض الفاظ کی خوبصورتی سے متاثر ہو جانا کافی نہیں بلکہ ان کے پیچھے موجود بیانیے کو پرکھنا ضروری ہے بالکل سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ الفاظ جن سے ہم اپنی پہچان اپنے حقوق اور اپنے عقیدے کا دفاع کرتے ہیں ان کے معنے ہی کسی اور نے اپنے فائدے کے لیے طے کر دیے ہوں تو کیا ہم کبھی پورے یقین سے یہ جان پائیں گے کہ ہماری سوچ واقعی ہماری اپنی ہے یا ہم نادانستگی میں کسی اور کے ذہن سے سوچ رہے ہیں یہ واقعی غور طلب بات ہے اسی گہرے خیال کے ساتھ ہم اس شاندار فکری تجزیے کا اختتام کرتے ہیں حقائق کو جاننے اور الفاظ کے پیچھے چھپے معنی تلاش کرنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ